شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ اللہ کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں قربما یودو الذین کفروا لو كانوا مسلمین کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیهم الامل فسوف یعلمون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھالیں اور فائدے اٹھا لیں اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا اور ہم نے کوئی بستی حالات نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا ما تسبق من أُمَّةٍ اجلها وما يَسْتَأْخِرُونَ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 اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا میں انزل الملائکه الا بالحق وما كانوا اذا منذر قہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو محلت نہیں ملتی ان نحن نزلنا الذکر واننا له لحافظون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 کذالک نسلکو فی قلوب المجرمین اسی طرح ہم اس تقزیب و زلال کو گناہ گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں لا يؤمنون به وقد خلت سنت الاولین سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہی اعرجون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 اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا وہاں پھر اور ہر شیطان راندے درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا من استرق السمع ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارا اس کے پیچھے لپکتا ہے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 وَأَرْسَلْنَا الْرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَادِنِينَ اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادنوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور ہم ہی آسمان سے مح برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے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 اور ہم نے انسان کو کنکھناتے خن سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے خن سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں فَإذا جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا فسجد اجمعون تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے ان يكون مع مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا قال يا ابلیس ما لك ألا تكون مع اللہ نے فرمایا شامل نہ ہوا قال لأسجد لبشر من من اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تُو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں قال فاقرج منها فإنك رجیب اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْمَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّیبِ اور تجھ پر قیامت کے دن تک لانت برسے گی اولا اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے اولت غریب فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے الى يوم الوقت المعلوم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 انہ اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے لها سبعت أبواب باب منهم جزء اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں اتنی تقسیم کر دی گئی ہیں ان في جَنَّاتٍ انکین جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے بسلام آمنید ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ ما في من غل على سرر اور ان کے دلوں میں جو قدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے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 جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں قال ام الكبر وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہوتی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں آپ مایوس نہ ہوجیے ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے خطبكم پھر کہنے لگے کہ تمہیں اور کیا کام ہے اننا الى قوم انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں إلا آل مگر لو کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے البتہ ان کی عورت کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی فلما جاء آل لوطن المرسلون پھر جب فرشتے لوت کے گھر گئے قال انکم قوم منکرون تو لوت نے کہا تم تو نعاشنا سے لوگ ہو قالوا بل جئناک بما كانوا فیہی امترون وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 وہ اپنی مستی میں مدھوش ہو رہے تھے فَأَقَذَتْ رُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھار نے آ پکڑا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِ لَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ شِجَارَةً من سِجِّد اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا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 اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں والا ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تقزیب کی وآتیناہم آیاتنا فکانو عنہا معرضین ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے مو پھیرتے رہے وکانو ینحتون من الجبال بیوتا آمنین اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اتمنان سے رہیں گے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِ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 لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَاقْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد الدنیاوی سے متمتے کیا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تأصف کرنا اور مومنوں سے خاطر اور توازوں سے پیش آنا وقل انا اور کہہ دو کہ میں تو اعلان یا در سنانے والا ہوں الم کو تسمید اور ہم ان کفار پر اس طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا الی نجار الکو یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ت ر ب د ق پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے ا ن م ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے ف بما ب م ا ت و ا ع ر بس جو وحم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو ان کافینا کالمستہزین ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہیں اللذین یجعلون مع الله الہن اخر فسو فیعلمون جو اللہ کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو انقریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُونُونَ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ تو تم اپنے پروردگار کی تصویح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو